بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تسركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحن نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَتْرَبَّلُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ ہر قسم دی تعریف تنجید تقدیش مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک ناحق ہے کہ جس نے اپنی کمال رحمت اور مہربانی اپنی ساری مخلوق دے کچھ حقوق اور کچھ فرائض متعین فرما دیتے دراصل نام ہی اس بات کا ہے کہ ابھی ایک دوسرے دے حقوق ادا کریے اور اپنے فرائض منصبی تو پوری طرح عہدہ براہ ہو جائیے کوئی شخص اگر بظاہر اللہ کی عبادت کرتا نظر آد لیکن وہ حقوق کا خیال نہیں رکھتا اپنے فرائض ادا نہیں کرتا کہ اللہ د ہاں شاید وہی او عبادت اور وہی او نیکی نجات کا باعث نہ بن سکے حقوق اور عبادت کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے اور بڑا ہی اہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ پوچھا کہ جان مفلس اور غریب شخص کون ہے کسی نے یہ کیا کہ جی جہاں اپنا مکان نہ ہوگئے وہ غریب ہوتا ہے کسی نے عرض ارض جی جہاں اپنا کاروبار نہ وہ مخلص اور نادار ہے غرضے کے اپنی اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق جواب دیتے مگر آپ نے فرمایا نہیں آؤ میں دکھنا مخلص کون ہے غریب اور نادار کون ہے فرمایا ایسا شخص جڑا نماز بھی پڑھ ہے روزے بھی رکھ دے حج بھی کر لیا ہے باقی نیکیاں اندر بھی حصہ ہے لیکن حقوق عبادت کا خیال نہیں رکھتا قیامت جی دن اللہ کے سامنے پیش ہوے گا وہ تو اس ذہن آئے گا کہ میرے نیکیاں امبار لگے ہوئے اجروں ثواب دے چیز لگے ہوئے لیکن حقدار اللہ دی بارگاہ اندر حاضر ہو کے یہ عرض کر کے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ قیامت دے دن اد اور انصاف کیتا جائے گا اس شخص نے سڈے حقوق غصب کیتے تے ظلم اور زیادتی کیتی کی آج ساڑے حقوق دلائے جان سڈے عدل اور انصاف اللہ فرمان اے میرے ملائکہ اے فرشتے اس بندے دیاں نیکیاں لے لیا کے داراں اندر تقسیم کرنی شروع کر نماز دا دا روزیاں دا دا کسی نوکے حج دی نیکی دے دی جائے گی حق پورا ہو جائے دا. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں ساریا تقسیم ہو چکی تے حقدار اجے بھی مطالبہ کر رہے ہو سانوں سے اب بھی کچھ نہ ملیا سارے تے حقوق یہ اسی طرح ہی واجب الادا رہ گئے اللہ فرمان گے کہ یہ حقداراں کے گناہ لیا لیا کے پانے شروع کر نیکیاں تقسیم ہو چکی نے حق دے گناہ گنا دے ذمہ پائے جا رہے ہیں جس ویلے سارے حق دے گناہ او دے ذمہ پا دیتے جان دے تے حکم ہوئے گا ہوں یہ پکڑ کے جہنم دے درمیان فرمایا ہاں گل مفلس یہ جی میری امت کا غریب ہے جیکیاں تقسیم ہو گئی گنا زمے پی گئے دے اور آخری کار جہنم اندر پہنچ گئے سبق چل رہا سی ماں باپ کے فرائض اور اولاد کے رکوکی تین چار بات اس سلسلے اندر گزشتہ جمعے اندر اختصاق نال ہو چکی نے کہ اولاد کے فرائض ماں باپ واسطے کچھ ہیں اس طرح ہی ماں باپ دے فرائض اولاد واسطے بھی ہیں اولاد دا سب تو پہلا حق ہے کہ دنیا سے آئے بچے نو غسل دے کے او دے ایک کن اندر دائیں کن اندر اگان دہی جائے پانے کن اندر تربیت دہی جائے انہیا وا وعدہ آج ہی یاد دلا دیتا دے ستویں دن بچے کی طرفوں دو جانا اور بچی کی طرفوں ایک جان گفا کر کے عقیقہ کیتا جائے بچے دا اچھا اور ایسا نام رکھا جائے جہاں ماں بہت ہی بہتر ہو خصوصی طور سے ایسا نام جہاں اندر اللہ دا کوئی صفاتی نام شامل ہو جائے اللہ کی طرف وہ منسوب ہوگی اور پودے بالان دے وزن دے برابر چاندی صدقہ جائے کہ ستوے دن کم بیان فرمائے پھر بچے دا حق ہے کہ ان ماں دو سال تک ددھ پلائے والوالدہ تو یربعنا اولادہن حولین کاملین اللہ نے مامر دیئے ذمہ داری چھہرائی ہے کہ وہ اپنے بچیاں پورے دو سال ددھ پلائیں اور باپ دی ذمہ داری ہے کہ بچے اور بچے کی ماں کا نام کا دیگر ضروری اخراجات برداشت کرے اپنی کے بچے کی اچھے طریقے نل تربیت کیتی جائے اسلامی آداب سکھائے جائیں ہاتھ نل کھانا اور پینا سکھایا جائے بیٹھ کے پیشاب کرن کا طریقہ دسیا جائے تاکہ وہ جسم اور وہ کپڑے پیشاب دیا چھٹان تو محفوظ رہ سکے ایک عدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزاب قبر سب تو شدید اور سخت اس او شخص گا جنہیں اپنے جسم اور اپنے کپڑے پیشاب کی چھٹان سے محفوظ نہ سب تو زیادہ عزاب قبر تھی یہ ماں باپ کی داری ہے اولاد کا حت ہے کہ ان تربیت دیتی جائے پھر ماں باپ کی یہ داری بھی ہے کہ اولاد نو زندگی کا تحفظ فراہم کیتا جائے گا جمع ارض کیتی گئی تھی کہ کمانے جاہلیت اندر اولاد ن بہانے بنا بنا کے خاص طور سے بچیاں نو زندہ دفن کر دیتا جا زندہ تر گول کر دیتا خان پین دے در تو اولاد نو قتل کر دلا تب تلو اولاد من املا دوسری جگہ پرانی مجید اندر فرمایا ولا تب تلو اولا کا اپنی اولاد پین دے نی تو قتل نہ کریا جائے کہ کرتوں کھان گے کتوں پین گے انہوں لباس کتوں آئے گا یہاں واسطے رہائش کس طرح مہیا کیتی جائے گی نحنو نر و یا اللہ فرمند نے اگر تو تھی ضرورت ابھی پوریا کر سکنے ہاں تو یہاں دیا بھی کر دیاں جب تسی دنیا تے آئے سوٹے پاڑے کیسی، اگر آج تو تے پلے کی سے اگر اچھا سب کچھ مہیا ہے کہ ابھی یہاں دیا ضرورت بھی ایسے طرح پورا کریں پھر تعلیم ہے اولاد کا ایک حق اور ماں باپ کا فرض دنیاوی تعلیم بھی دلائی جائے تاکہ او ملک کے اچھے شہری ثابت ہو سک روزی کمان اندر انہوں واسطے کچھ سہولت اور آسانی پیدا ہو جائے لیکن دنیاوی تعلیم کے نال مال ان دی دینی تعلیم کا بھی استمام کیتا جائے ایسا نہ ہو کہ وہ دین تو برگشتہ ہوں چلے جان دنیاوی تعلیم انہ کی بڑی اعلیٰ ہو جائے اور دین تو بے دیبہرا اور بے بےگہنا رہ جائے اللہ فرمان دے نے اے ایمان دا اپنی جان بھی بچاؤ اور اپنے بال بچے دی جان بھی بچاؤ جہنم دی باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ او اولاد نو دینی تعلیم بھی دے تاکہ وہ اللہ کا بندہ بھی بن سکے اگر کسی ماں باپ نے والدین نے اپنے بچیا دینی تعلیم دین اندر درتیا ہے سستی کی توجہ نہیں دیتی نہ ابھی تو نیک ہاں اے اسی تے اسی تے نمازی ہاں اے سب کچھ کرنے او دی اولاد اللہ دیا جنیاں لاپرمانی کرے گی ماں باپ برابر کے حصہ دار بنے گا سزا ملے گی تعلیم دنیاوی تعلیم کوئی ممنوع چیز نہیں لیکن دین مقدم ہو دین ہوگ دی اہمیت بچے کے دل اندر موجود ہوگی اور یہ ماں باپ ہی پیدا کر سکتے ہیں یہ اہمیت انہوں جتا سکتے ہیں ماں باپ نے اگر ایسا ماحول نہ دا ایسی تعلیم نہ کہ پھر اولاد باہر نکل کے ٹیم نہیں سیکھ سک سب تو پہلی تربیت گاہ اور تعلیمی ادارہ ماں باپ ہیں قیامت دن وہ جہاں پانچ سوال کیتے جانے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا کہ پانچ سوال ایسے ہونے نے انہوں کا جواب دتے بغیر آدم دا کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی میدان اندر اپنا قدم ہلا نہیں سکے اندر ایک سوال یہ بھی یہ کہ کس قسم دی تعلیم حاصل کی وہ فائدہ پہنچا یا کی نقصان ہوا تعلیم دین والے کا بھی وہ اندر بڑا اہم کردار ہے اولاد نے تعلیم اچھی دینی چاہیے ایسا علم سکھانا چاہیے جدوری ذات میں بھی فائدہ پہنچے اور اللہ کی مخلوق میں بھی نفع اولاد کا ایک حق محبت اور شفقت کی ہے جس طرح ماں باپ کا حق محبت اور شفقت ہے اولاد کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ نے محبت اور شفقت دیکھن پیار کرنو اور یہ عرض کیتی گئی تھی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد ماں باپ اگر محبت اور پیار نل دیکھے شفقت نل دیکھے کہ جن دفعہ دیکھ لو این حج کر اللہ ازر اور سواب دے دے صحابہ نے عرض کی مرتبہ محبت اجر اور ثواب نہیں دے سکتا اولاد پیار اور محبت نال دیکھے تو حج کا ثواب مل گیا اسی طرح اولاد کا بھی یہ حق ہے اور ماں باپ کا فرض ہے کہ انہوں نے محبت اور شکت ایک واقعہ حدیث اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت حسن دور کے دور کے آپ کے قریب اللہ ربیا چھوٹے جی بچے ہیں آپ نے حضرت حسن نکڑیا گود اندر بٹھا کے تے بوسا دیتا پیار کیتا قریب ہی ایک صحابی بیٹھے سن حضرت اکرا بن حابس رضی اللہ وہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے متعجب ہوئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچیا نال اس طرح پیار کرتے ہو بچیا نوسا دیر بچے نے ماں محبت ہوں کب تو میں کدی اپنے کسی بچے اس طرح پیار نہیں کیتا اس گوسا نہیں یہ بات سن کے انا پیچھے ہٹ جا دور ہو جا تیرے دل اندر اللہ کی رحمت ہی موجود نہیں یعنی اولاد نل محبت اللہ کی رحمت ہے کیوں اللہ کی رحمت تو محروم ہے اللہ کا دور ہو جا پیچھے ہو جا اور کا حق ہے کہ ماں باپ امن المحبت کر پیار کر شفقت کر ایک دوسرے سے حاوی بیان کر دیں رضی اللہ کہ میں دیکھا آپ جماعت کرا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں پڑھ نہیں رہے بلکہ پڑھا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ کہ اپنی نواسی حضرت محمد رضی اللہ تعالی ان آپ نے گود اندر اٹھایا ہوا ہے نواسی نو گود اندر اٹھا کے کرتے ہیں رکو اور سجدہ کرتے ہیں کول بٹھا لیندری رقت واسطے نماز کی آپ جماعت کرا لولاد المحبت پیار اور حضرت حسن اور حسین اللہ عنہ یہاں دو فرمایا کرتے سن ہوما رہی ہاں یہ میرا دو خوشبو ہیں حسن ایک خوشبو ہے حسین دوسری خوشبو ہے اللہ آپ دو خوشبو سن دل اندر یہاں دو خشبوہ جو چی خوشبو دے بارے اندر بغض ہوئے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہو اِسی مسلمان سمجھ اور کہنے واسطے تیار ہی نہیں جنہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پیار ہے آپ سجدے جان دے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نوازے آپ خوشبو آپ دیا کہ آبا بیان کر دینے کے بعض اوقات ایسا ہوں گا آپ سجدے پے ہوئے کدی حسن کدی حسین رضی اللہ عنہما آپ کی کمر پہ چڑھ جانے آپ امی دیر تک سجے تو اٹھتے نہیں سن جن دیر بچہ خود اتر نہیں جانا کنٹے کلاس محبت اور شفقت پہ دھیان دیجیے ایسی محبت اور شفقت کا نتیجہ سی کہ آپ جس ویلے گھروں کتنے باہر نکلتے مدینہ منورہ کی کسی گلی اور بازار اندر نکلتے کہ جننے بچے گلی بازار اندر کھیل رہے ہوں آپ دیکھتے سارے آ کے آپ چمٹ جمبڑ جانے اور آپ نے کدی ان پیچھے نہیں ہٹایا جہ پیار پورا ہو جانا بچے خود پیچھے ہٹ ہٹے پھر آپ اللہ اولاد مل اور سب لیکن بات یاد رکھنی چاہیے دیئے قرآن مجید اندر اللہ نے متعدد مقامات ہے فرمایا انما اموالکم و اولاد حکم اور اولاد تھوڑی بہت بڑی آزمائش لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله دیکھنا مال دی محبت یا اولاد دا پیار توانو اللہ دے ذکر اور اللہ دی یاد تو غافل نہ کر یہ نہ ہوے کہ تسی مال نو سنبھالن دی فکر اندر مال نو بڑھان دی فکر اندر یہ دے پھیلان کی فکر اندر اللہ کے ذکر تو غافل ہو جاؤ اللہ کی یاد تو غافل ہو جاؤ اولاد کی محبت تو انو اللہ دے ذکر تو روک دے اور غافل کر بہت بڑی آزمائش ہے اولاد اور مال حلال طریقے نال مال کمانا کوئی بری بات نہیں جائز طریقے نال دولت کا حصول تک شریعت اندر ممنوع نہیں اے مال ادو ہی ممنوع چیز بنتا ہے جدو دین نو چھڑ کے انو کمایا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہے لوگ دین کی دی پرواہ نہ کردے ہوئے ہیں دنیا کما نے مال کما نے کرتے ہوئے وہ مردار ہے اور مردار کے پیچھے ایک کتے دا رہے ہیں لیکن اگر مال حلال اور جائز طریقے کمایا جائے پھر ادا حق کیتا جائے. مال کمایا حلال اور رحمت ہے کہ اللہ کا و کرم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مہاجرین مکے تو دیگر شہر تو ہجرت کر کے مدینے پہنچنے والے ایک دن سارے اکٹھے مل کے دے ارض کرتے ہیں یار آپ جدو کدی اعلان فرما دے گریب نال تاغم دا کسے دی مدد دا کسے ضرورت واسطے کہ دی ابھی دیکھنے ہاں سارے انسار پائی مال خرچ کرتے ہیں اللہ نے انہوں نے مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ اندر خرچ کرتے ہیں کہ ابھی غریب ہاں مفت اور نادار ہاں اب مال خرچ نہیں بس کر سکتے سارے بلے کوئی نہیں سانو یہ تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ نیکی اندر سڈے تو اگے نکل جانے ہسد نہیں نیکی اندر پیچھے رہ جان کا افسوس بیان کر رہے ہیں کہ سارے انسار بھائی جہے نے وہ سارے نالی اندر بہت اگے نکل رہے ہیں مال خرچ کر کے وسولہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک نسخہ دس دینا تھی وہ استعمال کرو انسار مال خرچ کر کے جس نےکی میں پہنچ گئے تھی اس نسخے سے عمل کر کے اتنے پہنچ جاؤ خوش ہوئے ارد کی جی فرماؤ آپ نے فرمایا ہر نماز تو بعد فرض بعد تتی دفعہ سبحان اللہ تی دفعہ الحمدللہ اور چوتھی دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو انسار مال خرچ کر کے جی نیکی حاصل کر کے اللہ ایک پڑھن کلمے پڑھنے اندر اور سواب انہیں دے دے خوش ہو گئے اس بعد انہوں نے ایک کلمی بیٹھ کے پڑھنے شروع کر دیتے فردی نماز تو بعد انساریا نے دیک کہ مہاجر مہاجن نماز تو بعد کچھ پڑھ دینے بیٹھ کے انہیں پوچھنا شرو کر دھج ہو بھائی طبیعت اندر بخل تو ہے نہیں دس دس اپنی اے ایک تکلیف بیان کیتی سی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حل سانوں یہ اسی اِسی میں پڑھنے ہیں تیتی دفعہ سبحان اللہ تیتی دفعہ الحمدللہ للہ دفعہ اللہ دفع آباد جس ویلے مدینے کے انسار نے انہوں کو لو اے سنیا تو انہوں نے بھی پڑھنے شروع کر دیا مال بھی خرچ کرتے ہیں موقع با موقع اے کلمے بھی پڑھ رہے ہیں وہ پھر مل کے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سارے نالو پھر عجر اور سواب اندر اگے نکل گئے مال بھی خرچ کرتے ہیں جہے کلمے سنوں سا دسے ساتے وہ بھی پڑھنے ہونے شروع کر دیتے ہیں اس موقع پہ آپ نے کی فرمایا؟ فضل اللہ, اے پھر اللہ دا فضل و کرم ہے وہ جیسے چاہ میں کس طرح روک دیا مال اللہ دا فضل ہے کہ حلال طریقے کمایا جائے اور جائز کماں ورنہ ہے. اس طرح اولاد ہے اگر ایدی تربیت ٹھیک ہے یہ جا جائز حد تک پیار محبت اور شفقت دا سلوک کیتا جا رہا ہے تو نیٹھی بھی ملکی جی یہ محبت نماز تو روک دینی ہے یہ شفقت اللہ کے ذکر تو غافل کر دینی دی ہے کہ پھر جس طرح مال و بال بن جان ہے اسی طرح اولاد بھی ببال کرکم و اولاد حکم فتنا فرمایا اے مال اور اولاد اولادا بہت بڑا امتحان جی تاستے بہت, بہت بڑی آزمائش اور فتنہ جا. تو اولاد کا حق ہے کہ ان محبت اور پیار شف کر ایک حق اولاد کا بھی ہے کہ انہوں نے برابر سلوک انہوں نے مساوی سلوک کیتا جائے عدل عداف نسا نہ ہو رہے کہ اولاد چ کوئی بچہ ماں باپ زیادہ پیارا ہو ہوگی اور یہ تبھی بات ہے کسی بچے زیادہ محبت کسی کو کم محبت یہ پتری چیز نہ تے یہ تو انکار کیتا جا سکتا ہے نہ یہ روکیا ہی جا سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد دے درمیان عدل اور انصاف انتہائی ضروری ہے اسی بے انصافیاں کس طرح کرنے ہیں بعض اوقات اپنی زندگی اندر ہی والد اپنے کسی بیٹے یا بیٹی نوں کوئی بہت بڑی چیز دے, دیں دے کہ اے مکان میں تینو دیتی اے دکان تیرے نام لگا دیتی اے پلا چیز میں تینو دے دیتی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی محبت اور پیار کا اظہار کیتا ہے حقیقت وہ بہت بڑا ظلم کر گیا ہوں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا اپنے ایک بیٹا نال لے کے آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا بیٹا اچھا بڑی خوشی آپ نے پیار نبت نال سر سے ہاتھ پھیرا کو شخص ارد کر دے جی میں اپنے ایک غلام اپنے ایک بیٹے نرمایا ہلاکا اولاد ان آ کر یہی بیٹا ہے تیرا یہ بچہ ہے یا اور بھی اولاد ہے جی ماشاءاللہ اللہ اور بھی بچے ہیں پرمایا انہوں نے سارے اسی طرح ایک ایک غلام دیا ہے بیٹے نو دے نا کیونکہ اس دور اندر غلام بھی ایک ملکیت ہوں دی سی وہ ایک پونجی سمجھے جانے سن خریدے جانے سن بیچے جانے سن جسے یہ کیا کہ آپ گواہ بنا واسطے آیا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا ظلم کر کے محمد نواہ بنا رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بیٹے کو غلام دے دیتا اور باقی انہوں محروم کر کے آ گیا اس واسطے اولاد کے درمیان عدل اور انساف ہونا چاہیے کہ اگر کسی ایک نو کوئی چیز دتی جاتی ایسی تو دوسرے بچوں کو بھی اینی مالیت کی کوئی چیز دے دی جائے باپ سوچتا نہیں ایسا کرن لگے ہوا. او تے اولاد دے درمیان جھگڑے دی بنیاد رکھ رہا ہے ایک بچے نوں کچھ دے کے تے دوسرے نہ دے یہ وہی محبت نہیں اولاد نل بہت بڑی دشمنی اور اداوت ہے بچے باپ نے کچھ دے دے جس ویلے باقی سامنے نام ہی نہیں میرا ہے میرے اے باقی جو کچھ ہے اے تقسیم کرو جو میرا حصہ بنتا ہے اے تے میرا ہے یہ ظلم نہیں کہ ایک بات ساری لا علمی دی وجہ نال بڑی عام ہو چکی ہے اخبارات اندر اشتہار دیتے جاندے نے جی بغجا نا نافرمانی اپنے بیٹے جا نام اے ہے وہ اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد آک کر اج بات اچھی طرح سن لو شریعت نے اولاد چی نو کرن دی باپ کو اجازت نہیں دیں کوئی شخص اپنے بیٹے نو یا بیٹی نو آت نہیں کر سکتا ان کی جائیداد محروم نہیں کر سکتا ایک کی صورت ہے جدو باپ بیٹے کا وارث نہیں بنتا یا بیٹا باپ کا وارث نہیں بنتا حدیث سنگر ہے باپ اگر کافر ہے اولاد مسلمان ہے کہ مسلمان اولاد کافر باپ کی جائیداد کی وارث نہیں بنے باپ مسلمان ہے اولاد جو اگر کوئی کافر ہو جاتا ہے تو وہ با مسلمان باپ کی وراثت اندر حصے دار مل رہے ہیں بسورت دیگر کسی نہیں کر سکتا کوئی باپ حق رکھا ہے شریعت میں جڑا وہ ملنا چاہیے اولاد کے درمیان عدل اور انصاف یہ ایک بہت بڑا تقاضا ہے شریعت اگر کسی شخص نے ظلم کیتا زیادتی کی قیامت دن وہ بڑے مختلف طریقے نے یہ ظلم اور زیادتی کرتے رہیے بعض اوقات باپ کسی بیٹے کو سرمایہ دے در تو کاروبار کر تو تجارت کرگ او کاروبار کروانا ہے وہ باپ دی ہی ہے بیٹے وہ محنت دا مواوضہ دیتا جا سکتا ہے وہ سارے مال دا بیٹا مالک نہیں بن سک جدوت تقسیم ہوئے گی وہ باپ دی وراثت بن کے سارے نو ملے گی دی او چیزاں نے جڑیاں ادی سوچیاں ہی نہیں علاب اور سا قبول کرنے واسطے تیار ہی نہیں ہوتا پھر ایک بات ہوشیند اپنے باپ نو یا ماں نو کوئی بیٹا یا بیٹی مجبور نہیں کر سکتے کہ میرا حصہ میرے دے دی. <تصفح> قانون ہے شریعی اولاد باپ نو یا ماں نو زندگی اندر مجبور نہیں کر سکتے کہ میرا حصہ میرے دے دو حصا ادو بنے گا جدو باپ فوٹ ہو جائے گا باپ دی وراثت اندر دا حق بنے گا دا حصہ بنے گا حصہ گا زندگی اندر او مجبور نہیں کر سکتا ہاں اگر کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی اندر ہی تقسیم کر دیا اولاد اپنی زندگی اندر ہی انہوں کا حصہ دے دوں تو پھر حصہ کس طرح تقسیم ہوئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاثت نہیں فرمایا یہ ورثہ نہیں اذا نام ہے ہیبا اللہ اپنی زندگی اندر اگر کوئی شخص تقسیم کر ہے اپنی جائیداد اپنی اولاد اندر یہ نام ہے ہبا اللہ اولاد, اولاد نوا کرنا اور اندر بیٹا اور بیٹی دونوں برابر حصے دار ہیں بیٹی ادا نہیں ملے گا بےٹے نو ملے گا بلکہ سب نو برابر ملے گا اگر زندگی اندر باپ تقسیم کر اولاد کی شکل ہے ماں باپ اپنے واسطے جنا چاند رکھ لیں جنا چاند اولاد اندر تقسیم کر دیں لیکن تقسیم کردے ہو بیٹے اور بیٹی کا حصہ برابر ہو وراثت دی, دی شکل اندر بیٹے دے دو حصے بیٹی دا ایک حصہ بعض لوگ سمجھے نہیں کہ یہ عورت کا کنا ظلم ہے کہ مرد جڑا کما سکے جڑا باہر جا سکتا ہے انہوں تو دو حصے مل گئے کہ عورت جڑی کما نہیں سکتی باہر جا نہیں سکتی ہوں تو اے بات غلط نظر کوئی کام کاج کرنا ہوئے تے عورتوں نے حکومت کرنیاں ہون تے عورتیں نے ہون تے مرد بالکل چوڑیاں پا کے بیٹھ گئے اور میں پھر او حدیث دہرانا جیسے اندر تین چیزاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں نے فرمایا جب تھی حالت ایسی ہو جائے پھر اس زندگی نالوں مر جانا بے وہ تین حالت کی دسیاں ادا کا نمرا اکم اشرار ادا وسلم نمرا اکم شرارو کم جس میں ویلے تھا حکمران طبقہ کا شریر اور خبیس ہو جائے اج کوئی حاکم نظر آ جڑا شریف ہو اس لے کے تھے تک ذرا نظر دوڑاؤ کوئی شریف حاکم نظر آگے لذا نہ عمارا حکم شرار حکم جس میں ویلے تھا حکمران طبقہ کا شریر اور خبیس ہو جائے اور حکمران کدوں شریر اور خبیس ہوں نے ما امالکم کم عم ما لو کم فرمایا جس طرح کے تیو اس طرح ہی اسی تو آٹے تے حاکم مسلط کر کریں ابھی شریر اور خدیس بنے ہوں تو حکمران شریر اور خبیس مسلط ہوئے جی سارے اندر شرافت ہوندی تے کوئی شریر حاکم نہیں سی بن سکتا پہلو شرافت ساڈے جو ختم ہوئی ہے پھر حکمران شریر اور خبیس بنے فرمایا جس ویلے حکمران شریر اور خبیص ہو جان بخالا جو مالدار طبقہ جہا ہے وہ او بخیل اور کنجوس ہو جائے اللہ کے نام تھی انہوں نے گولی بچ جانا معاملات اور دے حد اندر آ کی ہونا چاہیے بے غیرت ہو چکے ہو تو زمین دے اندر دفن ہو جانا زمین دن چلن والوں بہتر مر جانا بڑی بےدی کی بھی زندگی بسر کر رہے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا یہ کیا جانا ہے کہ دیکھو جی یہ کنا بڑا ظلم ہے یہ کوئی انصاف ہے کہ عورت نو ادھا حصہ مرد نو او نالبل حصہ یہ این عدل اور انصاف ہے ابھی سوچیا نہیں پڑھیا نہیں غور نہیں کیا عورت نے خامد کو لو جا کے حصہ لین و باپ کی جائیداد وارث بننا ہے پھر خامد کو کے حصہ لینا ہے و باپ دی خامد نے حصہ دینا برابر رکھیاں بھی معاملہ بڑا دور نکل جانا ہے عورت نے زیادہ دینا تو ریا در کنار اگر مرد اور عورت نو برابر رکھا جائے کہ پھر بھی معاملہ بہت دور نکل جانا ہے عورت نے خامد کی جائیداد اندر حصے دار بننا ہے خامد نے بیوی نظہ دینا پیشریت نے انصاف نصے میں کرے اللہ نے اندر تقسیم بیان کر دی مرد عورت نال دگنے حصے کا مالک ہے تو ماں باپ نولاد درمیان عدل اور انصاف کرنا چاہیے اگر بچیاں بچیا چی بچے نل, وہ ترجیحی سلوک کر رہے ہیں دوسرے سے ظلم کر رہے ہیں اور اولاد کے درمیان جھگڑے تنازے اور لڑائی بھی بنیاد رکھ رہے ہیں اولاد دا حق ہے کہ انہوں نے سارے نالو جہا سلوک کیا جائے برابری اور مساوات قائم کی جائے پھر اولاد دا اے بھی حق شریت نے رکھا کہ جس ویلے او وہ نو پہنچ جائیں ہو وال بچہ ہو گئے یا بچی ماں باپ دا اے فرض ہے کہ انہوں واسطے بہتر اور مناسب رشتہ تلاش کر کے انہوں کی شادی کی جائیں. او وہ والدین جہے اولاد کی شادی اندر بلا وجہ تاخیر کر دے چلے جاندے نے دیر لگا چلے جاندے نے اور اے بھی کئی اسباب ہیں معلوم اولاد سانولاد بیٹا ہو گئے یا بیٹی جدو او کچھ کمان لگ جاندے نے تے ماں باپ ان شادی نو بھول ہی جانے کہ ہزے چار پیسے کما کے لو یہ حقیقت ہے یا نہیں ایسا کئی مثال سارے معاشرے اندر موجود ہیں کہ بچیاں بڈیا ہو گئیاں وہ اپنی جوانی کی عمر تو اگلے لن گئی ہیں اور باپ اس لالچ اندر شادی نہیں کرتا کہ ایک کما یہ ای اپنا جہیز جمع کر رہی جہیز جمع کردیا کردی کتنے جنازہ ہی نہ آ جائے اولاد جس ویلے جان ہو جائے والب ہو جائے تو نیک اور مناسب رشتہ تلاش کر کے اب یہ بھی ایک مسئلہ بنیا ہوا ہے سانو مناسب رشتہ ہی نہیں کوئی لبنا اِسی مناسب رشتہ کنوں سمجھنے جنوں اللہ تعالیٰ نے ہزاراں دیتے ہوئے نے وہ کوئی لکھ پتی لبتا پھرتا ہے پھر مناسب رشتہ ہو گیا تو جنوں لکھاں تک پہنچایا ہے اللہ نے وہ کروڑ پتی دی تلاش اندر نکلیا ہوا ہے ساڑی نگاہ اندر مناسب رشتے اے نہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا سی اربع خسالم اے ابو حرا عورت نل چار چیزاں سامنے رکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں کوئی ایک ہے کوئی, دو کوئی, سن کوئی چار کیڑی کہڑی فرمایا لے کسے دی نگاہ اندر نگاہ او دا مال ہوںہیز سے نکاح ہوں کہ کن جہیز لے کے آ جائے تلاش کرتے پھرتے ہیں لوگ کہ جہیز اندر کی ملے پوچھتے ہیں باقاعدہ دوسرے نمبر پہ فرمایا والے ہسا بے ہا کوئی ہسب نسب لبا پھر کہ بڑا اچا لمبا کوئی مشہور خاندان ہونا چاہیے آدم علیہ اسلام نالو زیادہ مشہور خاندان کوئی اور ہو سکتا کہ ابھی سارے آدم کی اولاد نے پھر مشہور اور اچے خاندان کا کی مطلب باقی رہے جمالے ہا کوئی حسن و جمال اور خوبصورتی تلاش کرتا پی چوتے نمبر پہ فرمایا والے دینِ ہا کوئی اللہ دا بندہ دین تلاش کرتا تھی ابو حریرہ نوں آپ نے تاقید کی فرمائی فَذْبُرْ بِذَاتِ الدِّين یا ابا حریرہ ابو حریرہ تینوں اگر شادی دا کبھی موقع مل جائے نہ کہ نہ مال دیکھی نہ حسن و جمال دیکھی نہ حسب و نصب دیکھی فَذْبُرْ بِذَاتِ الدِّين ابو حریرہ بیوی دیندار لبلوی جی دین مل گیا سب کچھ مناسب رشتے لبتے ہیں نگاہ اٹھا لیں گا ہے کہ اے پھر نہیں،, نہیں ایک, سو ایک دی نگاہ اُس دی چلی جانی اس واسطے حکم درمایا اون زور من ہوگا مین کم ہمیشہ اپنے تو ماڑے نو دیکھیا کرو پھر اللہ کا شکریہ ادا کرو گے ایک نے بڑی عمدہ بات کی اسے حدیث میں سامنے وہ فرما نے کہ جس ویل کسی شخص کو جتی نہ ہو او اللہ دا شکریہ کدوں ادا کرے گا وہ کسی ایسے شخص نو دیکھے جہاں پیر ہی کوئی نہیں پھر شکریہ ادا کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے کو صرف جتی نہیں میرے ایس بھائی کا تو پیر ہی کوئی نہیں یہ لات ہی ایدی کوئی نہیں پھر شکریہ ادا کرے گا ان زرو علا من ہوا اصفالی اللہ نے اگر کسے نو مال و دولت نوازیا ہے چار پیسے دتے ہیں تو وہ چاہیے کوئی نیک رشتہ تلاش کر کے بچی ہوگی بچہ کہ او ہو شادی کر دے تاکہ تیری دولت تو وہ فائدہ پہنچا جائے تین تلاش کرتا پھر میں اپنے نال زیادہ نو پھر جتیاں ہی پہنیا نے جو کچھ حال ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے ماں باپ کی ذمے داری ہے فرض ہے کہ اولاد جوان ہو جائے بالغ ہو جائے تو مناسب رشتہ تلاش کر کے انہوں کی شادی کر دیں اگر وہ جان بوجھ کے اے دی اندر ساہ اور غفلت کہ اولاد کو جنیاں غلطیاں ہون گیاں قیامت دے دن ماں باپ ان ذمے دار ماں باپ کو جائے اور اولاد کی شادی اندر انہوں او دی اجازت اون او دی رضا اور رغبت ضروری ہے شریعت نے کسی نہ ظلم دی اجازت نہیں دیتی بعض اوقات بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی مرضی اولاد کی شادیاں کر دین یا ساری زندگی جہنم بنی ریتی ہے یا پھر معاملہ یہ جو پرچ ہو جاتا ہے اولاد کو پوچھنا او دی رضا شامل کرنا یہ بھی ایک اہم بات ہے دین نمبر بیٹے کو لو بی کو لو مشورہ لیا جائے پوچھا جائے وہ نبی خوشی نو سامنے اور مقدم رکھا جائے کہ او حقوق نے جڑے اولاد کے ماں باپ کے زندے ہیں ماں باپ کے فرائض نے اولاد کے حقوق نے اگر یہ حقوق ادا کیتے جان سے کوئی وجہ نہیں کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہ ہوئے کوئی وجہ نہیں کہ اولاد ماں باپ کی عزت نہ کرے آج اے ابھی جیسے شکوے اور جلے کرتے پھرنے ہیں کہ اولاد نا فرمان ہے ساتھ سب تو پہلو سانو اپنے گرے بان اندر جھانکنا چاہیے کہ اپنی اولاد کا حق تے تھی پوری بسن کی اے دنال کوئی ظلم اور زیادتی تے نہیں کی اے یہ کوئی بے انصافی تے نہیں ہوئی سارے کو اگر حقوق ادا کیتے جان کہ اولاد ن بھی اللہ تویق دے گا وہ بھی ماں باپ کے حقوق ادا کرے اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ایسا اللہ نے بنایا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اولاد ماں باپ کے پورے حقوق ادا کر دے ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کر دے اللہ این رحمت اور برکت دنیا اندر پیدا کر دے گا کہ ابھی سوچ بھی نہیں لیکن اگر اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ یہ سزا دنیا اندر ہی دینا آخرت اندر تو جی وہ سزا دینی ہے دنیا اندر بھی یہ سزا ملتی ہے کہ جو جو لفظ انہیں اپنے ماں باپ نو ہوں نے اپنی اولاد کو او لفظ سن کے مرد ہے کہ اللہ نے حق رکھا اور قریبی تعلق رکھا اللہ سان توفیق عطا فرما کہ اسی اولاد ہوئیے ماں باپ ہوئیے جس بھی حیثیت اندر اللہ نے سانو رکھا ہے اسی اپنے پرائز ادا کریے دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیے تاکہ اللہ سارے سے اور خوش ہو جائے وآخر صحت واسطے دعا دواز دیا درخواست نے اللہ تعالی جمی مسلمان صحت کے کام لا آجلا ادا کرتے مسترما نے اے درخواست کی کہ ابھی دو ماں بیٹی ہاں جنہوں نے ایک جھوٹا مقدمہ بن چکا ہے اللہ کو لو دعا کرو کہ اللہ سام باعزت بری کر اللہ ہر ایسے شخص نو اپنی حفاظت اندر رکھے جہاں بارے اندر کوئی غلط بیانی کر کے پریشان کیا جا کچھ دوست نے سوال کیتے نہیں. ایک سوال تو اے ہے کہ اگر کوئی خاتون عورتوں جماعت کرا تو یہ کہ کھڑی کتنے ہوئے حدیث اندر آد ہے کہ عورتوں کوئی عورت جس ویلے جماعت کراوے کہ وہ مرداں طرح سف تو اگے بڑھ کے نہیں کھڑی ہو سکتی بلکہ سف درمیان عورتوں کے نال ہی کھڑی ہو گی ہونا امام عورتوں کے درمیان ہی کھڑی ہوئے گی اگے بڑھ کے نہیں کھڑی ہو گی دوسری بات یہ پوچھی گئی ہے کہ کیا وہ بلند آواز نل کت کر سکتی ہے جنہ نماز اندر امام بلند آواز نالات کرتا ہے اگر وہی او آواز غیر محرم مردوں تک نہیں پہنچتی کسی ایسی جگہ تی جماعت کرا رہی ہے تو پھر وہ اینک بلند آواز نلات کر سکتی ہے جنی وہ مختوی سن سک بشرطے کہ وہ او آواز غیر محرم مردوں تک نہ پہنچتی ہوتا. ایک دوست نے یہ سوال کیتا ہے کہ قرآن مجید دے حوالے تھی یہ بیان کی تا ہے کہ اولاد پین دے مفلسی کے دردوں قتل نہ کرو کہ اولاد ہے تو انو قتل نہ کیا جائے اگر اولاد نہیں اور اس درد تو مزید اولاد پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا کوئی شخص کہ وہ کتوں کھان پین گے تو بات تو ایک نہیں انو اللہ کے رازق ہون سے یقین نہیں وہ غیر فطری طور پہ جنیاں بھی کوششاں ایسا کرے گا وہ گناہ اندر شامل ہو جس روح نے دنیا کے اونہ ہے کوشش کے باوجود انہیں آ ہی جانا ہے لیکن کوئی انسان اگر کوشش کرتا ہے تو ان او کوشش اور وہ او نیت دا گناہ ضرور مل جائے گا جس نیت نو ایسی کوشش کر یقین ہوگا کہ اللہ رازک ہے تو پھر سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے بچیاں کی تعداد پھر محدود کر مقصد ہی کوئی نہیں اگر اللہ پہ یقین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے شمار ارشادات ہیں فرمایا قیامت دن میں اپنی امت کی کثرت سے فخر کرانگا کہ سارے نبیاں نالوں میری امت بڑی اور زیادہ ہوگی دوسری حدیث اندر اے فرمایا کہ قیامت اللہ اپنے جنتل ہوجازت سب تو بڑا ہوگا قرآن دی سورہ نور اندر اللہ فرماندے نے کہ بعض اوقات شادی نہیں کرتے غربت کی بنا سے مفلسی کو ڈرتے ہوئے شادی کرو اللہ تھی غربت دور کر دے قرآن موجود بالکل خراب کر دیا گیا ہے اللہ ایسے لوگوں نے دعا ہے کہ ہدایت دے کہ جی ہدایت انہوں کی قسمت اندر نہیں تو اللہ انہوں نے سارے سامنے دلیل کر دے جا جھوٹا کہہ رہا اور جھوٹ لان کی خواہش یہ ہے کہ جنازہ پڑھا جائے نماز کے بعد ان شاء اللہ اِسی صاحبانہ جنازہ بھی پڑھنا آخری